الحمد للہ علامہ بلند کیا علم کے نشانات کو اور اس کے علام کو, اور اس کے, کو علم کے نشانات اور اس کے جھنڈوں کو اس نے بلند کیا شاعر شريح اور شرح کے جو شاعر ہیں اس کے احکامات کو اور اس میں پہلے رسول اور سلامت پہ تمام پر راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے اور آیا، کو ان کے ان کے عادت کی طرف دعوت دینے والے اس لوگوں اور وہ وہ چلتے ہیں یا <سؤال> اختیار کرتے ہیں وہاں جو, جو ان مس, سے مسائل معصور نہیں ہیں ان کے بارے میں وہ چلتے ہیں اجتہاد کے راستے پر اجتہاد کی راہ اختیار کرتے ہیں رہنمائی طلب کرنے والے رہنمائی پانے والے یا ہدایت پانے والے منہو فی ظالی کا اس اللہ سے فی ظالی کا اس بارے میں رہنمائی کرنے والا اور وہ رہنمائی کرنے والا ہے یا رہنمائی کا ولی ہے بہت سا پہلے استعمال کرنے والوں کی توحیقی تفریح کے ساتھ مدد یہاں تک کہ انہوں نے پتہ کی انہوں نے مدون کیے ہر طرح کے چھوٹے بڑے مسائل غیر حوالے سے پوری زمانہ جو ہے یہ پیدل کا واقعی ہونے والے ہیں پر نوازی لوگ اور آنے والے مسائل جذیب و انہر طاق و منظوری تنگ ان سے موضوع کی گرفت <متحدث> تنگ ہو جاتی ہے وقت ناسک و بھی اور جنگلی جانور کا شکار کرنا بالکل اقتباس مبارے بھی کھانوں سے جم کر <متحدث> اور اعتبار بالمسالی مثالوں کا اعتبار کرنا اعتبار مردوں کا کام ہاں جاتا ہے اور مواخذ پر واقفیت حاصل کرنا کہ یہ عزو علیحہ جس کو داڑوں کے ساتھ یعنی مضبوطی کے ساتھ پکڑا جاتا ہے اس یہ واقفیت حاصل کرنا بھی کیا ہے سنع تری ہے جمع مردوں کا کام ہے دپاچے میں شرح کرنا میں شروع رکھتا ہے میں نے قریب تھا جب قریب, قریب د... تھا کہ میں اسے فراغت کا تقیا لگاتا میں نے جانا دیا اس میں طبعین SV... تو واضح ہوا میرے لیے واضح میرے لیے اس میں لمبائی طوالت طوالت کا ضرورت سے زائد طوالت کا کچھ حصہ کا فائل اس وجہ سے گمایا عنایت کے دام کو ہاں انان النایاتی عنایا کہتے ہیں اہتمام کو توجہ میں نے توجہ کی باغ گھمائی توجہ کی لگام کو گھمایا ہدایات تھی جس کا نام ہدایہ رکھا گیا ہے میں جمع کر رہا ہوں اس میں اللہ کی توفیق کے ساتھ روایاتی روایات روایات متون درایا عقلی دلائل عقلی دلائل بھی اور صحیح روایات بھی <تصال> اسے اسے اسے من ترک کرتے ہوئے من الاسحاب فضول باتوں کی اس قسم سے کرتے ہوئے ماں ماں یا زائد باتوں کی اس قسم سے اعراض کرتے ہوئے ماں ماں اس, اس ہاں کہ وہ مشتمل ہوگا یعنی کہ اضافی باتیں نہیں ہوں گی زائد لیکن اس کے باوجود وہ مشتمل ہوگا ایسے اصول پر کہ جس سے نکلتی ہیں فصلیں باصل اللہ تعالیٰ پر مکمل کرنے کو وہ مجھے بہت اس خود کرے اعمالیہ اس سے اس کے ختم ہونے کے بعد اس کے اختتام کے بعد مجھے سعادت کے ساتھ وہ خاتمہ کرے میرا جس کی ہمت بلند ام ہے مزید واقفیت حاصل کرنے کی طرف یعنی جس کی جو بلند ہمت ہے مزید علم حاصل کرنا واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہے جی رکھا ہاں جی اور لمبی اور بڑی کتاب کو پڑھ لے بڑی شرح کو اختاق کرے اختفا کرے چھوٹی اور مختصر پر جس میں لوگ عشق رکھتے ہیں لوگوں کے لیے مختلف مذاہب ہیں مذاہب ہو چلو ہاں انہوں انہوں انہوں دوسرا مجموعہ میں نے اس کو شروع کیا اس کا اللہ تعالیٰ کی تحریر اس کی تحریر میں ما مشتر والا معنی کر لو کہ تحریری ماؤ کابل او قابل جو میں کہوں اس کا مصدری معنی کیا بن جائے گا اپنی بات اپنی بات کو تحریر کرنے میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے متضر الفت سیری نا قابل اللہ کی طرف گر گراتے ہوئے اس چیز کی آسانی میں جس کے میں درپے ہوا ہوں لکل اسیر یقیناً وہی ہر تنگ کے لیے آسانی کرنے والا ہے وہ و علامہ یہ قدیر اور وہ جو چاہتا ہے اس پر خوب قادر ہے قبل ایجابتی جدیر اور قبولیت کے لائق ہے قبول کرنے کے لائق ہے وہ حسب اللّہ ون اللہ ہمیں کافی ہے وہ اچھا کارساز ہے اچھی طرح نہیں یاد کیا آپ نے رو رو کے الحمد للہ تمام ساری اللہ کے لیے جس سے مدد کیا ہے بہانا اور اس کے جڈوں کو بہت سارے شاعر اور شریعت کے شاعر کو, کو ظاہر کیا کیا شاعر کو شریعت کے شاعر کو ظاہر کیا غالب کیا احکاموں اور اس کے احکامات کو رسولوں کو واب دیا اور برود اللہ تعالیٰ کی ان پر تمام تمام کے دماغ وہ سیدھے راستے کی طرف حق کے راستے کی, راستے کی, درد راستے درد کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں وہ آخر فون وبا اور نشی فراہم ان کی اور دبا کو سنا نہیں ہے ان کی ان کی سنتوں کے راستے کی طرف دائینہ ہو دعوت دینے والے ہیں یس لوگونا وہ چلتے ہیں فی بار آنوں جن میں مضبوط نہیں ہے اور مشرق اجتہار کے راستے پر مستر شدید علی وہ رہنمائی کا کرتے ہیں اللہ طرح سے فیچر کا اس اشتہار میں وہ اشارے اور وہ رہنمائی کا بدی ہے بخص مستقل اور خاص کی اپنے کرنی باروں کیا پہلے استعمال کرنے والوں کو بھی تو حق کا یہاں وضاؤ مسائلہ بالکل جدید وجاتے تھے کہ انہوں نے وضع کیے تمام چھوٹے بڑے مسائل کو اصل حوالے سے متعارف علاوہ اس کے زمانے کے حوالے ساتھ بے دفیار واقعہ ہونے والے ہیں بنداسی لوگ یہاں پر نوبل اور آنے والے مسائل جس سے تب کا دائرہ بخناس و شواری بھی بے اعتبار اور بحثی جانوروں کا شکار چننے کے ساتھ منت فواردی گاڑ سے بند اعتباروں میں نقصانی اور اعتبار یہ کا کم ہے وہ واقفیت حاصل کرنا یہ بھی مردوں کا پکڑا جائے اسے مضبوطی سے ماخذ جن کو مضبوطی سے پکڑا جائے ان پر واقفیت حاصل کرنا یہ بھی کیا ہے سنا تیری جال ہے مردوں کا کام جو ہے اور تحریر جاری ہو گیا مجھ پر بعد مردایتیں ہدایت المبتی کے مقدمے میں الش رہا کہ میں شرح کر تم اس اللہ توفیق شرح اور سے منہ ایسی ایسا شرح کہ میں نام دوس کو کفایت ہی کفایت ہی, ہی کے نام سے شراب تو فی ہی بس میں شروع ہو گیا اس نے اور باوجود مصور باغ پر بسا بھی اور بعد وسط رکھتا ہے کچھ ان سال وقیر اقاد اب تک کی اعال ہوں اور قریب تھا کہ میں ٹیک لگا تھا اس ارتقاء فراغ فراغت کا تیل طویل تو فی نوزمین پس میں نے جان لیا اور اس میں اتنا کا ایک حصہ شیتراجرہ کتابوں کی چھوڑ دیا جائے اس, اس کی وجہ سے کتاب خصلہ رفت پس میں نے اہتمام کے لگام کو پھیرا شر آخر دوسرے شرح کی طرف موسم میں ہدایات تھی جو موسم ہدایت کے نام سے میں اللہ کرتا ہوں اس نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بہ نا عموم نے لبایا تھی صحیح روایات کو مطلب درایا تھی اور اخبار کو تارے چھوڑتے ہوئے زواید کو فیق البا انہا لگنا فیق الباب کا تعلق پیچھے ہے فیق البا ہر, با بر... با ہر با باب میں با سے ہر باب میں سے زواید کو ترک کرتے ہوئے الحاض اللہ اسی قسم کے تمام فضول گوئی فضول گوئی مطلب زوروں سے زائد گفتگو سے اعراض کرتے ہوئے مامہ اللہ اس کے باوجود کہ وہ مشتمل ہو گیا کہ وہ ہو گیا ایسے پر فصول جس پر پھوٹ جاتے ہیں سے متفرع ہوتی ہیں کئی فصلیں بحس اللہ تیار اور میں سوال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ایوا فرو ایو فرق علی اتمانی کہ وہ مجھے تفیر دیں اس کے تمام کرتے کا میخ کی بنی اس سے اور میرا اختتام کرنے سے کی موت کے بعد اختتام اس کی تام اختتاب کے بعد حتٰ جہاں تک ہمت وہ شکل جس کی ہمت بلند ہے ارام مسجد واقفیت کی طرف یا رب کرتا ہے بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی یعنی پڑھ لے ممن وقت و اور جس کو تعاجہ جدید ڈالے وقت عالم اس کتاب سے آنے اتفاق کرے چھوٹی اور دل مختصر دل. یعنی ہدایہ پار ولی اور لوگوں کی جس شاپ جسم رکھتے ہیں مذاہب طریقے ہیں ورفا نخیر ون اور یہ فن سارا کا سارا خیر ہے تم سے عربی باقوانی پھر سوار کیا خود سے بعض بھائیوں نے آ رہی کہ میں ابلا کر لوں ان پر مجموعہ کا مستعین بلّہ بس میں نے ابتدا اس کی اللہ تعالی سے مدد ترم کرتے ہوئے پھر تحریری ہو کی میں جو میں نے کہا ہے اس کی طرف کرتے ہوئے اس کی آسانی کے بارے میں دماغ و ہو حاوض ہوں جو میں طرف کرتا ہوں انمیشی شان یہ ہے کہ وہ آسانی کرنے والا ہے ہر تقدس کے لیے وہ اعلیٰشاہ و قدیر اور وہ جو چاہتا ہے اس کو قدرت رکھتا ہے اور پھر حجابتی جدید اور وہ قبول کرنے کا زیادہ ہے لائق اللہ مریفی اور قابل ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اور اچھا خاص ہے بسم الله تعالی تعالی و علیه السلام تعالی اس کے جھنڈوں کو بسم اللہ کو با با اثر با با رسولا ان کی سنتوں کے طریقے کی دعوت دینے والے یا ان کی عادات کے ترخ کی دعوت دینے والے رہنمائی پاتے ہیں اللہ سے اس بارے میں رہنمائی کا مالک ہے ہر پہل قسم کے چھوٹے بڑے مسائل انہوں نے مدون کیے پیش آمدہ مسائل جو ہیں ان سے موضوع کی گرفت تنگ ہو جاتی ہے شکار کرنا شوارد بکھرے ہوئے جانوروں کو وحشی جانوروں کو پکڑ کر چون کر مثالوں کا اعتبار کرنا ہاں نہیں ببل وقوفی علیماخیزی اور وَقُوفِ ماخد پر واقفیت حاصل کرنا وہ مواخد کے یورضو علیحہ بن جس کو داڑوں کے ساتھ پکڑا جائے یعنی مضبوطی کے ساتھ پکڑا جائے یہ کام بھی مردوں کا ہے جاری پر وعدہ میں شرح کروں گا اور وعدے میں کسی قدر وسعت ہوتی ہے یعنی کہ بندہ لیٹ بھی پورا کر سکتا ہے وعدہ ٹائم تو مقرر نہیں نہ کیا وعدہ کیا تھا کہ میں شراب جب گریب تھا کہ میں فراغت کا تکیا یعنی فارغ ہو کے بیٹھنے لگا جب میں توالت کا کچھ حصہ چھوڑ دی جائے گی اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے کتاب چھوڑ دی جائے گی ہاں میں نے توجہ کی باغ گھمائی دوسری شرح کی طرف ہاتھوں میں ادھما کیا پیس میں بکاپنی راکھتا ہے اللہ کبھلی کسال مہینہ علیہ وسلم روایت و حضورت درائیتی خیم روایت کو اور سب کو اور چوانی آزائیتیوں کو حضورت درائیت آرمالی زوایتی کے کل دابد اور چوانی آزائیتیوں کو حضورت دارتان آرمالی نو اگرین صحابی اور گراز دیا قرون بولی کو کسی داؤس کلانا اگرانا انہا جستا منو دیا ہر بار... ہر اس کے باوجود و... کہ وہ مشتمل ہوگی ایسے اصول پر کہ ni... assim... ال... جس سے متفرع ہوں گی فصلیں نکلیں گی جس کی ہمت بلند ہے مزید واقفیت حاصل کرنے کی طرف تو وہ رغبت کرے اطولو اکبر یعنی کفایا ترمنتیم میں امن آجلا الوقت اور جس کے پاس وقت تھوڑا ہو یک تاثیر ولاسغر و مختصر اور چھوٹی شرح یعنی ہدایہ شریف پڑھ لے والی ما یا شیخون مذاہب اور لوگ جس کے بارے میں عشق رکھتے ہیں اس کے بارے میں ان کے کئی طریقے ہوتے ہیں خیر ہے لکھواؤں انہیں فی تیسری لما اہا بلو میں جو کام کرنے لگا ہوں اس کام کی آسانی میں ہاں اس کی آسانی کے بارے میں اللہ تعالی سے گڑ گڑا کر میں نے دعا کی میسر آسانی پیدا کرنے والا ہے ہاں جو وہ چاہتا ہے اس پر وہ خوب قدرت رکھنے والا ہے قبول کرنے کے لائق ہے کافی ہے ہم کو لا